السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کلاس میں بات ہوئی تھی کہ ان مشکلوں کے بارے میں لکھیں جو کام کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور اس طرح ہم بہت سی چھوٹی بڑی نیکیاں کرنے سے محروم رہتے ہیں تو یہ منیرا نے لکھا ہے آپ کو میں پڑھ کے ان کا سنا دیتی ہوں اور امید ہے کہ آپ سب نے بھی غور و فکر کیا ہوگا کہتے ہیں کہ چند ایک ہیں ہے وجوہات جن کی وجہ سے ہم نیک مال میں دیر کر دیتے کیونکہ بتنے دجال سے نمٹنے کا حل کیا ہے نیکیوں میں سبقت کی جائے نیکیوں میں جلدی کی جائے اور نیکیوں میں جلدی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم ان کے راستے کی رکاوٹوں کو جانے نہ اور ان کو دور نہ کریں نمبر ایک ہے سستی نمبر دو لا علمی نمبر تین کم فہمی نمبر چار وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا پھر اس کے ذیل میں آتا ہے کہ جیسے بیکار باتوں میں وقت ضائع کرنا کم اہم کام کو بہت سا وقت دے دینا اور پھر اہم کام کو جلدی جلدی ختم کرنا یا چھوڑ دینا نمبر سات لوگوں کی باتوں کے تابع ہونا اپنا ریموٹ دوسروں کے ہاتھ میں دے دینا نمبر نمبر منفی سوچ رکھنا نمبر نو نیکی میں اپنے سے پیچھے والوں کو یا نیچے والوں کو دیکھ کر تسلی رکھنا کہ ہم تو بہت اچھے ہیں دس نمبر کٹ گیا پتنی کیا تھا یہاں گیارہ ہے کسی موافق وقت کا انتظار کرتے رہنا یعنی موڈ کے اچھا ہونے کا انتظار کرنا نمبر بارہ ججک یعنی رسک نہ لینا نمبر تیرہ اپنے رویے میں بیلنس کا نہ ہونا غیر معتدل رویہ چودہ بات بات پر غصہ ہو جانا رونے لگنا اور پندرہ اپنے اوپر آئی ہوئی آزمائش کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھ کر خود کو ایکسکیوز دیتے رہنا اور عمل چھوڑ دینا سیلف پٹی کا شکار ہونا نمبر سولہ ہیلے بہانے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہنا یعنی کام نہ کرنے کی تعویلیں کرنا ٹال مٹول سے کام لینا یہ سستی میں جا سکتا ہے سترہ نمبر نمبر اٹھارہ اپنے کم عمل پر راضی رہنا یہ اس میں جا سکتا ہے اپنے نیچے والوں کو دیکھ کر تسلی پہ رہنا نمبر انیس اچھی صحبت کرنا ہونا یعنی کوئی موٹیویشن نہ ہونا ماحول کرنا لیکن یہ صرف ون ریزن ہے ون اف دوز مینی ریزنس نمبر بیس نماز اور فرآن سے تعلق کا کمزور ہونا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کمزور ہونا اور پھر نماز میں اور قرآن میں دل نہ لگنا نمبر اکیس معلوم نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بھی کہ نہیں تو پھر یہ چیز ڈی موٹیویٹ کر دیتی کہ پھر کیا کرنے کا فائدہ اور ان سب کی جگہ کرنا وہ چاہیے جن میں یہ کام نہ ہوتا کہ عمل میں بہتری اور آسانی آئے یعنی ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے دوسرے عرصوں میں اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی غور و فکر کیا ہو کیونکہ ہر شخص کو اپنے ماحول کے مطابق غور و <سجور> اللہ غفور گفوریم ہے اور ہم کلمہ گو ہیں کسی نہ کسی طرح جنت میں پہنچ جائیں گے اس لیے اتنی ایفرٹ لگانے کی کیا ضرورت ہے بالکل یہ ایک ریزن ہوتی جی الحمد للہ شکر ہے بالکل اس کے بغیر گزارا بھی نہیں کیونکہ بہت سی چیزوں کو اٹھائے رکھنے سے بیکج بڑھتا رہتا ہے اور ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اپنا ریموٹ دوسروں کو دینا خصوصا شیطان کو نہ دے کیونکہ ہمارا دشمن ہے اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہوگا یہ کون سے کام واضح طور پہ ہمیں پتہ پتا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں مثلا کون سا کام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نمبر ون غصہ ٹھیک ہے اچھا جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہماری عقل ماری جاتی ہے بے وقوفوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اچھا جب بے وقوفی کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم ایک نیم پاگل محسوس ہو رہے ہوتے ہیں مجنون تو مجنون کو دیکھ کے ہر کوئی ہنستا ہے تو ہم دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دے دیتے ہیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ شیطان تو پتہ نہیں کتنا خوش ہوتا ہوگا جب ہم غصے میں بول رہے ہوتے ہیں یا غصے میں بہیو کر رہے ہوتے ہیں یا غصے میں ہم کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی عزیز ترین قریبی رشتے دار کے ساتھ کیوں نہ ہو بس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں خاص طور پر شیطان کیا کرتا ہے رخنے ڈلواتا ہے اور ان رخنوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شیطان نے رکھنا ڈال دی یہ سوچتے ہیں کس طریقے سے ڈالا کون سے ٹرک استعمال کیا تو وہ کیا ہوتا ہے عام طور پر غصہ دلاتا ہے ہم بازو کے چھوٹی سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اچھا اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے جس سے اکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے تو وومن ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہوتی اور بعضوں کو دوسرے کے ذہن میں بھی بات نہیں ہوتی جس کو ہم خود ہی ڈیڈیوس کر لیتے ہیں اس میں سے اور اس پہ غصے میں آ جاتے ہیں اچھا جب غصے میں آتے ہیں تو پھر تو بفرے ہوئے شیئر یا شیئرنی کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جس کو کنٹرول کرنا تو بس اللہ ہی ہے جو پکڑے تو پکڑے باقی تو کسی سے پکڑنی ہوگی کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا پھر اچھا اس سارے سینیریوں میں دیکھیے کہ جب غصے میں آپ چیخ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کون خوش ہو رہا ہوتا ہوگا جس نے ٹریگر کیا وہ تو خوشی سے مارے اس کا کیا عالم ہوگا کہ میرا کام ہو گیا اب نہ یہ خود کو خود کنٹرول کر پا رہا ہے نہ کوئی جن کو اور کوئی پکڑ پا رہا ہے تو سوچئے کہ اس طرح ہم اکثر چلو ہر روز نہیں تو اکثر ہم اس طریقے پر اپنے تعلقات پہلے سے بھی زیادہ خراب کر لیتے ہیں پھر خود اتنے شرمندہ ہوتے ہیں ان تعلقات کی خرابی کر پھر کچھ وہ غصے میں گزرتا ہے جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ریگریٹس شروع ہو جاتی ہیں آدھا وقت ادھر ضائع ہو گیا آدھا ریگریٹ کرنے میں ضائع ہو گیا حاصل کیا ہوا ہاتھ میں کیا آیا تو بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی ذرا سا کنٹرول کر لیتے اس وقت تاکہ یہ نوبت ہی نہ آتی اور اس طرح ہم نیکی کے لامتناہ مواقع کھو دیتے ہیں جو ہمیں ملنے والے ہوتے ہیں یہ یعنی کہ کوئی بھی شخص آ کے ہمیں کچھ کہہ کے خود چلا جاتا ہے اور اس کو تو یاد بھی نہیں ہوتا اس نے کیا کہا اور ہم سارا وقت اپنا کڑ گڑ کے گزارتے ہیں اور پھر اس کو دیکھ کے اور غصہ آتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں غصہ آیا ہوا ہمیں کیوں یہ آیا اور جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ لکھ لیجئے لازمن مس ہو جاتا ہے چھٹ جاتا ہے ہو سکتا ہی نہیں کہ پھر وہ کر سکیں اور اگر کر بھی لیں کسی طرح کہ ضروری ہے کرنا اس کو اس خراب طریقے سے کریں گے مثلا آپ کھانا پکاتے ہو آپ کو غصہ آگے تو آپ کا وہ سارا غصہ مان ہی جائے گا کھانے میں اس میں اس کے اثرات نہیں آئیں گے آئیں گے نا کوئی کام آپ کر رہے ہیں مثلا کپڑے سی رہے ہیں فار اگزامپل تو اس کا کیا حال کر دیں گے ہو سکتا ہے غیر ضروری کینچی چلا دیں اور کوئی برتری توڑ کے رکھ دیں کوئی دروازہ ہی پٹکا کے رکھ دیں یعنی کوئی چیز پھر بچے گی صحیح سلامت پھر وہ کام اور بگڑ جاتا ہے مثلا ہم نے اگر کچھ توڑ دیا غصے میں تو اسے کو اٹھانا کس نے وہ کرچیاں میں تو خود ہی چن دیا نا پھر اور اگر ہو سکتا ہے ایسی چیز توڑ دیں جو ضرورت بھی بڑی زیادہ ہو پھر اس کو لینے کے لیے اور پھر چلیں ہو سکتا ہے وہ ملے ہی نہ بالکل یہ حکمت کی بات ہے نا کہ اگر اور اوقات میں ہم اگنور کر سکتے ہیں جب اپنی انٹرسٹ مرضی کا کوئی کام کر رہے ہو تب کیوں نہیں کر سکتے اب بھی کر دیں گڈ ہوں اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اتنا غصہ ہوتا ہے اور یہ ساری پرابلم ہوتی ہیں تو اس کے بعد شکوی شکایتیں اللہ تعالیٰ سے شروع ہو جاتی کہ نہیں اور یہ سارا جی اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی اور سب سے ایسا ایک پروبلم جو میں بھی فیس کرتی ہوں اور زیادہ تر یوتھ بھی کہتی ڈے ڈریمنگ کا جو پرابلم ہوتا ڈریمن, ہے. Yes. ہم نے جو اپنے پلانس کرنے ہوتے ہیں وہ اپنے خیالوں میں پتہ نہیں کہاں کہ کہاں پہنچتے yes. ہیں اتنے ہائی اچیورس ہوتے ہیں اور ریئل لائف میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے واقعی یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ انسان اتنا کچھ سوچ لے اور کہیں کا نہ رہے پریکٹیکلی وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا ہوں اکثر لوگ جب غصہ کرتے ہیں تو اگر ان کو روکیں تو اکثر ان کا کام ہوتا ہے جب میں غصہ کر رہا ہوں تو مجھے روکا مت کرو yes. یا ہم کہتے ہیں روکو ناوی نہیں کہ نہیں انل منکر نہ کرو اور چھوڑ دو بیشی جانور کی طرح جو مرضی کر دو ہوں hmm. وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو چھوٹے کام یا چھوٹی چیزیں ہوتے ہیں ان کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور جو بڑے کام ہوتے ہیں انہیں چھوٹا بنا دیتے ہیں سپوز اب سلام کرنا ایک چھوٹا کام ہے مطلب آپ نے آج سلام علی کرنا ہے لیکن اس کے لیے ہم سوچیں گے کس کو کروں کس کو نہ کروں ابھی کروں نہ کروں اچھا چلو نہیں کرتی اور قرآن پڑھنا ایک بڑا مقصد ہے تو کیا کریں گے گھر سے نکل کے آئیں گے تو سپوز یہاں پہ آتے ہیں تو کیا کریں گے کہ اتنی گرمی اتنی اسٹرینتھ بھی دفعہ مانتے آبجیکشن کرتے رہیں گے ایسا کر دیں ویسا کر دے یہ کر دیں اور جب گھر جائیں گے تو گھر میں بھی کوئی کام نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہاں سارا دن ہم بیٹھے رہتے ہیں ہم سارا دن پڑھتے رہتے ہیں سپوز اگر کسی بیمار کی تیمہ داری کے لیے جانا ہے تو کیا کریں گے اتنے لوازمات اور اتنی اس میں پڑھیں گے کہ نمازیں نکل جائیں گی تو پھر اپنے آپ کو یہ نہیں میں بیمار کی ذمہ داری کے لیے جا رہی تھی تو بے شک نماز نکل گئی اس کو چھوٹا ہم نے میں جی. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب اس طرح غصے کا کوئی اٹیک ہو جائے ایسی بات کہہ دے جو کہنی نہیں چاہیے تھی تو اس سب سے بڑا جو مجھے نقصان اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے شیطان اتنے وسف ڈالتا ہے کہ یہ تو منافقت ہے نا ویسے تو تم ابھی یہ اور یہ کہہ رہی تھی تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ ہے تمہارے قرآن کا کیا فائدہ ہے اب اس کو فائر آف کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو میں نے کرنا یہ, یہی تو میرا ایمان بلڈ کرنے کے طریقے ہیں اور ایمان اسٹرانگ ہوگا تو میرے غلط کام رکیں گے لیکن جتنا بھی اب نے آپ کو سمجھایا لیکن یہ وسوسا ساتھ ہی آتا ہے کہ اب کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں جب ایک نیکی دوسری لڑکی کا دروازہ کھولتی ہے اور ایک خرابی جو ہے وہ اور خرابیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے بالکل بالکل گمان کریں ٹرسٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ دوسرا بھی اس ٹرسٹ کو اوپر پروو کرے گا یعنی کہ وہ بھی آپ کو ٹرسٹ کرے گا اور وہ ثابت کرے گا کہ وہ ٹرسٹ وردی ہے لیکن اگر آپ نے پہلے ہی ذہن میں کوئی یہ خاکہ بنا لیا کہ نہیں یہ تو معلوم نہیں کیا ہے اور کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ دیکھیں اور حقیقت میں اگر آپ سنت پر عمل کرے تو کامیابی ہی کامیابی ہی. اس میں آپ دیکھیں ابو سفیان ہے جیسے کیا آپ کو نہیں پتا تھا اس کا ماضی کیا ہے لیکن جب حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان سردار ہے اور یہ عہدہ پسند کرتا ہے تو اس کو آپ کوئی ذمہ داری ایسی دے دے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو کیسے ممکن ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا سال ہا سال کی دشمنی کیا آپ کے ایک جملے سے ختم نہیں ہو ہوگی ہوگی کہ اچھا ایسا نبی جس نے اتنا مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے میں کیسے اس کا ٹرسٹ توڑ دوں یہ کتنی بڑے دل کی بات ہے اور اس کے بعد ریلیشن شپس ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ جو جو نقصان اس کپل کی وجہ سے پہنچے ہیں دین کو آپ کو ذاتی طور پہ صدمے رنج غم ان سب چیزوں کو معاف کر کے بھلا کے کس طرح آپ ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ اصل کامیابی جی استاذہ یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ ہماری اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں اور ہم ان کے اکارڈنگ سارا معاملہ کرتے ہم لوگوں کی نیت نہیں جان سکتے لیکن اس کے باوجود ہم شو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے हम ان کے اندر گھس کے ہم نے ان کی نیت دیکھ لی ہے yes. اور پھر بالکل الٹ یعنی ہمارے ریئیکشنز اور الٹ ہمارے معاملات اسی لیے ہوتے ہیں تو بعض وقت ہمارا غصہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنی چیزیں ساتھ میں لا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سب معاملہ کرتے اور ہیں اور اس میں کچھ ہمارے ہوتی ہیں حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی ایک اور جو ایکسکیوز ہوتی ہے ہمارے پاس عمل نہ کرنے کی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کتنے ٹائم نہیں ہے میرے پاس ابھی فار ایگزامپل اب صرف ہم نے پاؤں کا خلاح کرنا ہے زو میں وہ سنت ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ٹائم یہ لیٹ ہو رہی ہوں لیٹ ہو رہی ہوں نماز yes. پھر کبھی کر لوں گی اور روز نہیں پھر کرتے روز ہی کتنے ٹائم نہیں کل کر لوں گی کل صرف اسی دعا کو لے لیجیے نا کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا جیسے مجھے ایک نماز نہ پھر دوبارہ ٹائم لگا کہ یہ پڑھنی ہے دعا جب تو پڑھنی ہے اب اس وقت چاہے آپ کو کتنی بھی جلدی ہو لیکن آپ نے پڑھنی ہے اگر آپ سوچے کتنے سیکنڈ لگتے اس دعا کو پڑھنے میں تو کیا اتنے سیکنڈ ہم دوسرا کام ڈلے نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو فائدہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا تو یہ بہت اہم لگتا ہے کہ بازو کا ہم بہت فائدے کی چیزوں کو صرف یہ کہہ کہ کے جلدی ہے جلدی ہے بک نہیں بک نہیں اور ہم اس کو کرتے ہی نہیں ہیں اور پھر وہ ہماری عادت کبھی بنتی نہیں ہے جی سم ٹائمس ہم کو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر معمولی لگتا ہے اور ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ واقعی نیکی لکھی جا رہی ہے جیسے عبادت کی بھی ہم نے ڈیفینیشن میں بات کی تھی کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرے اور پھر ہم نے اس کی ڈیٹیل میں کہا تھا کہ ہم دن بھر میں ایون جو کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں اگر وہ بھی ہم اللہ کے لیے نیت خالص کر لیں تو وہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان چیزوں کو عبادت اس میں لیا نہیں ہے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں پھر کوئی نیک کام کروں گی حالانکہ ہم صرف نیت اگر شفٹ کر دیں تو وہی وہ کام ہماری نیکی بن رہی نیک بن جائے گا بالکل اس کو بھی احسان کے لیول پہ کرنے کو نیکی سمجھنا اور اس یقین کے ساتھ کہ ہاں یہ سب نیکی ہی کنسڈر ہو رہے ہیں یہ بھی امپورٹینٹ السلام علیکم اساتذہ کبھی ہم لڑکیاں ویسے بھی جو نیکیوں سے پیچھے ہوتی ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو پیریڈس جب ہوتے ہیں تو اس کیس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں موڈ سوئنگ ہمارے پاس بہت بڑا جسٹیفیکیشن ہوتا ہے موڈ سوئنگز ہو گئے پہلے ہم نماز سے دور ہوتے ہیں اور تلاوت سے بھی دور ہوتے ہیں اوپر سے ہم لوگ یہ بھلے بھی کر لیتے ہیں اور ساری کے ساری نیکیوں کے مواقع جو ہیں وہ ہم لوگ کھو دیتے ہیں آپ یقین کریں ان سب چیزوں کا تعلق ٹھیک ہے کچھ فزیکل بھی ہے لیکن موسٹلی ہمارا ذہنی اس میں دخل ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو یہ اسکلس دیتے رہتے ہیں اب یہ وجہ ہے اب وہ وجہ ہے حالانکہ اگر آپ اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کیا شروع ہوا اور کیا اینڈ ہوا اور کیا ہو گیا اس کو آپ کنسیڈر نہیں کریں گے پھر تو جب ہم کام نہیں کرتے نا تو ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں پھر سب شیطان کا وسوسہ کیونکہ اس کا کام ہے اداس رکھنا بلکہ اس چیز سے اداس اللہ نے ساری نعمتیں دی ہوئی ہے یہ نہیں کہ جب اداسی کا آنے لگے نا کوئی جھونکا تو تب بس کر کے اور دروشری پڑھ کے اور اللہ اني اعوذ بك من حسنی والحزن والعجز وول والجبن والبخل جب نیول دعا پڑھ لیا کریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن کے پاس سب سے زیادہ ایکسکیوز اس بات کا ہوتا ہے ایک تو یہ کہ میں تو سوشل نہیں ہوں مجھے لوگوں سے بات کرنی نہیں آتی اور چونکہ میرا اپنا پوائنٹ اف ویو ہے میں لوگوں کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتی اور وہ میری بات سمجھتے نہیں ہیں یہ بات کہ, کہ ہم ایک سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں اور دوسری چیز ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ بہت یونیک ہیں اور کوئی ہماری طرح سوچ نہیں سکتا تو ہمیں دوسروں سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ ہماری بات وہ ویسے ہی نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہماری سوچ دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ چیزیں بھی جو ہمارے اپنے پرسنل لیول پہ نا ہم دوسروں کے ساتھ کرنے سے بہت حد تک روکتے ہیں چلیے آگے کے چلتے ہیں اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے